الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين استفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدث لك قالی عالم مالا تعلم میرے محترم مسلمان بھائیوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج کے اس مختصر بیان میں میں آپ بھائیوں کے ساتھ اس اہم موضوع پر بات کروں گا کہ پوری انسانیت کی اس دنیا میں تخلیق کا مقصد کیا ہے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے پیدا کیا ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہماری یہ پیدائش اور تخلیق کوئی عبث اور بے فائدہ چیز نہیں ہے بلکہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ حکیم اور علیم ذات ہے اور دنیا کے تمام عقلاء اس بات پر متفق ہے کہ حکیم ذات کا کوئی بھی کام حکمت اور مقصد سے خالی نہیں ہوتا اور پھر اللہ تعالی بھی خود اس بارے میں تمام انسانوں کو اعلان فرماتے ہیں افح حسب تم ان خلق نہ کم ابس ان کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے یعنی یہ گمان نہ کرو کہ تم لوگ عبت ہو بلکہ ایک عظیم مقصد ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور یہ کہ تم میرے پاس واپس آو گے اور میں اس مقصد کے بارے میں تم لوگوں سے پوچھوں گا بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقصب السان و شدہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ بیکار چھوڑا جائے گا یعنی ایسا ہرگز نہیں اور ان دو آیتوں اور قرآن کریم کی بہت سی آیات مبارکہ سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے جو اس دنیا میں کچھ دن کا مہمان ہے اور یہاں پر اس کی آمد کسی مقصد کے لیے ہے اور اس زندگی کے بعد ایک دن اسے اپنے خالق کے پاس جانا ہوگا اور وہاں پر اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی اب یہاں پر ایک اہم سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا وہ مقصد ہے کیا اس دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے رب کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے اور اپنی نو کے دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیا ہوں گے وہ دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ کسی قائدے کی تحت ہوگی یعنی کرنے اور نہ کرنے میں وہ اپنے خواہش کا تابع ہوگا یا کسی دوسرے قانون کے تحت وہ یہ سب کچھ کرے گا یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات میں اسلام اور آج کے لبرل جمہوری نظام کے لہجے مختلف ہیں اور اسی بنیاد پر انسانی معاشرے کے لیے ایک نظام تشکیل دینے میں دونوں نظاموں کے درمیان یعنی اسلام اور جمہوریت کے درمیان زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے سب سے اہم سوال انسان کی اس دنیا میں حیثیت کے بارے میں ہے کہ انسان کون ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے اس بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے وضاحت کی ہے سادہ اور مختصر جواب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے ولقد خلقنا الإنسان من سلصال من حمأ مسنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے انسان کی یہ حیثیت بیان کی اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان مخلوق ہے اور اللہ تعالی نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اب یہ سوال کہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور اس مقصد کے اعتبار سے انسان کی حیثیت کیا ہے تو اللہ تعالی نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے وہ میں خلق الجنول انس اللہ اور ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ صرف میری عبادت کرے وہ فال رب کل ملائکت خلیفہ اور یاد کرو جب تیرے رب نے ملائکہ کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں ان دو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیثیت بیان کی ہے پہلی آیت میں انسان کی حیثیت بنسبت اس کی ذات کی اور خالق کی ہے اور دوسری آیت میں اس کی حیثیت بنسبت دوسرے انسانوں اور معاشرے کی ہے تو اپنی ذات کے اعتبار سے انسان اللہ تعالیٰ کا عبد اور بندہ ہے اور بنسبت ایک معاشرے کے خلیفہ ہے عبد ہونے کی وجہ سے انسان خود وہ سب کچھ کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امر ہو اور ان سب کچھ سے خود کو بچائے گا جن سے اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہو بس مطلب یہ کہ انسان کی حیثیت اس طرح آزاد نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے اور خلیفہ ہونے کی وجہ سے انسان کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت انسانوں پر اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کو نافذ کرے نہیں اس کو یہ اجازت ہے کہ باوجود طاقت رکھنے کے اپنے ماتحتوں کو آزاد چھوڑ دے تاکہ وہ جو چاہیں کرتے پھرے اس لیے کہ امر بال معروف اور نہیں انل منکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہم فریضہ ہے اور انسان کو خلیفہ ہونے کے واسطے یہ کرنا لازم ہے پس جس انسان کے جو بھی ماتحت ہو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں پر اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کو نافذ کرے چاہے وہ کسی گرانے گاؤں شہر ملک یا وطن کا ذمہ دار ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کلکم لکم رائن مسئول عن لکم البتہ فرق ضرور ہے کسی گھر والے کی ذمہ داری اور کسی گاؤں اور ملک کے ذمہ دار کی مسئولیت کے درمیان جس طرح انسان کو یہ اجازت نہیں کہ اپنے ماتحتوں کو آزاد چھوڑ دے اسی طرح خلیفہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ بھی اجازت حاصل نہیں کہ وہ اپنے ماتحتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے خلاف قانون بنا کر نافذ کر دے پس انسان کی حیثیت عبد اور خلیفہ کی ہے اس کی ابدیت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل تابیداری کرے اور خلافت کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرے اس کے ساتھ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ انسان کی حیثیت مخلوق کے مابین کیا ہے تو وہ معلوم ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے مسجود الملائکہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو امر کیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو صدہ کرے لیکن اس اشرفیت کی آخر وجہ کیا ہے اور آیا ایسے اسباب بھی ہے جس کی وجہ سے انسان اشرفیت کے اس درجے سے نیچے گر کر جانوروں کی صف میں کڑا ہو جاتا ہے تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن وہ تب جب یہ انسان علم وحی کا تابع ہو اور یہی وجہ ہے فرشتے آدم علیہ السلام کو سدھا کرنے پر تب مامور ہوئے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے علم دیا اور انہوں نے وہ علم یاد کیا جیسا کہ فرمان الہی ہے وہ علام عدم السما اک اللہ سما اربحم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ادا وسط بر من الکافرین اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم دیا پھر فرشتوں پر ان چیزوں کو پیش کر کے ان سے ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا پھر آدم علیہ السلام کو امر فرمایا انہوں نے جواب دیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو امر فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار اور تکبر کیا آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ تب بنی جب آپ کو علمی وحی حاصل ہوئی تو انسان کی شرافت تب ہے جب وہ علمی وحی کا تابع ہو اور جس حد تک تابع ہو اس حد تک وہ اشرف ہے اور جس حد تک وہ علم وحی سے فرمان ہو اس حد تک اس کی شرافت مصلوب ہے پس ایک عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو سب سے افضل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل حلستین علمونزین اللہ علوم کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہے یعنی نہیں اسی طرح فرماتے ہیں یرف اللہ الدین عمن امن قم ودین ات العلم درجات اللہ تعالیٰ نے تم میں سے اہل ایمان کو فوقیت دی ہے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے لیے درجات ہیں جبکہ کفار کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں الا اکل انعام ابلحم ابل منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں ان نل منافقین فط درکل من النار اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں سم مرد نہ ہوں ایک یہودی عالم جس نے اتباع وحی چھوڑ دی فرماتے ہیں فمسلو کمسر القلب اسی طرح ان یہودی علماء کے بارے میں جنہوں نے علم وحی پر عمل چوڑ دیا فرماتے ہیں مسر الدین الطورا تم ملم یکخملوحا کمسر الحمار یکخمل و بہرحال انسان اگرچہ اشرف المخلوقات ہے لیکن پھر انسانوں کے درمیان تفاوت موجود ہے جنسی تفاوت بھی ہے جیسا کہ فرماتے ہیں ارجالقوامون النسا عقیدے کی وجہ سے بھی تفاوت ہے یستوی اصحاب النار و اسحاب علم کی وجہ سے تفاوت اور فرق ہے حلیست وزین یا علمون و لذین اللہ علمون عمل کی وجہ سے تفاوت ہے افامن کا نمن کمن کا لا لایست اسی طرح فرماتے ہیں امن جال امن و عام الصالحت مفصدین جال المطقین کل فجار تو انسانوں کے درمیان تفاوت موجود ہے تمام مساوی نہیں ہے یہ ہے اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی حیثیت کہ وہ فی نفسی عبد ہے دوسروں کے لیے خلیفہ ہے اور انسان ایک دوسرے سے مراتب میں متفاوت ہے اسی طرح انسانوں کے آپس میں تعلقات کا معیار بھی اتباع واقعی پر ہے بس مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کفار کے ساتھ دوستی رکھیں بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے اسی طرح مراتب کے مطابق اہل بدا فساق اور فجار وغیرہ سے تعلقات رکھنے سے منع کیا گیا ہے